تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات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 احمد بھائی کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہو کیسے عماد بھائی الحمد پہلے کون خیریت معلوم کرتا ہے چلے آپ کی مرضی ہے آپ خیریت سے ماشاء اللہ الک اللہ سن کا اللہ تعالی آپ کو مسکراتا رکھے اللہ عام اللہ خستہ وستا رکھے آج جو آپ کے ساتھ لے کر آئے دیکھیں ہم نے پچھلے سسلوں کے اندر جو دیکھا کہ مثلاً بندے کا انتقال پھر اٹھنا حساب پھر جنت سے جانا یہ ساری چیزیں اس کے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں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 آپ کو ایک بندی منع کا سوال اور سنت کا جواب سناتے جو ابھی مسلمان پیدا ہوا کیا وہ جنتی ہے مسلمان کھونے کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوا تو وہ معاذ اللہ گناؤں کے سبب اگر عذاب میں مبتلا ہوا بھی جہنم میں اس کو ڈالا بھی گیا تو بالآخر آخر جنت میں ضرور جائے گا خلدے خلدے خلدہ خلدہ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 کیا جنت کی چوراہی بہت زیادہ ہے جواب ارشاد فرما دیجیے جی ہاں جنت بہت زیادہ چوری ہے اللہ اجزا پارہ ستائیس سورت الحدید کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرماتا ہے سابقو مغفرت من ربکم سابق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 وہ ورق مانے وہ پیج ورق پتے کو بھی بولتے ہیں لیکن کہ ورق پیپر یہ ورق لکھتا ہے جو ہم ورق ہی کو باقی رکھتے ہیں اب یہاں مراد ان کی ورق پتے کو بھی بولتے ہیں اور کاغذ کو بھی بولتے ہیں اس طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے واللہ مل رسوله وعلى المعزز جل صل الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبي صل الله تعالى صل الله تعالى تو یہ جنت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے یعنی جنت موجود ہے بن چکی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقام ہے نیکوں کو جنت ملے گی پیارے آقا صلی اللہ, صل اللہ تعالی اللہ علی اللہ اللہ وسلم کے جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور سرکار علیہ صلی کے غلام جنت میں جائیں گے مہناللہ. تو یہ باتیں ہمارے مدنی منوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے جی. اللہ تعالی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 اور ایک یہ چیز ہے کہ میں اللہ تعالی کو راضی کر دوں خوش کر دوں بس یہ میرا میری عبادت ہو اللہ کی, رضا کی لیے اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کی کوشش کرے اب اس کو جنت کا بھی پتا ہو جہنم کا بھی پتا ہو اور اللہ تعالی کی محبت کا بھی پتا ہو سبحان اللہ تاکہ وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے تو جہنم کا بھی بہرحال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 بنا دے ان یعنی اس کو مجھ سے دور رکھ ہم دعا کرتے ہیں اللہم من اندار اللہ جر نامدار اللہ علیہ اللہ وسلم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 اپنی پیاری اسی زبان میں یہ سوال کیا اچھا آپ کو سنا دیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں چائنا میں رہتا ہوں ہم لوگ گیارہ تاریخ بنا اس کا کیا فائدہ ہے سبحان اللہ مگر یہ منا پوچھ رہے ہیں گیارہویں شریف منانے کا کیا فائدہ ہے گیارہویں شریف دراصل وہ عیسال ثواب ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو ایسال ثواب ثواب پہنچانا گوشت پاک کو جو عیشال ثواب پہنچاتے ہیں گوشت پاک کی گیارہویں کی جاتی ہے تو گیارہ تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تھا تو اس میں یہ کہ اسال ثواب کے جو فضائل ہیں وہ ملیں گے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 جس سے ہم سب مومنوں کو اشارے سواب کرتے ہیں سب کو پہنچے گا اور جن جن کا نام لیں گے ان کو خوشی زیادہ ہوگی اس لیے مطلب گوشت پاک کے نام پر گیارہویں شریف تو ہر مہینے جس سے ہو سکے وہ گیارہویں رات کو یا گیارہ تاریخ کو اسلامی مہینے کی اس کو کرنی چاہیے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 اس برکتیں اچھا ایک تو یہ ہوگا گیارہویں شریف کے حوالے سے مندی منع نے بڑے پیارے انداز سے پوچھا کسی طرح ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں اس کے متعلق مدنی منع نے سوال کیا آئیے اس کا مدنی گلستہ بھی آپ کو دکھاتے جی میرا نام محمد ہے دست مدینہ مدینہ پورت کیانا، یہ ہے کہ ہم ہماروں پر کیوں جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال اد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے جنت البقی میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے اور خود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 کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے تو پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نے خود اپنے مزار شریف پر ہم غلاموں کو طلب کیا ہے بلایا ہے تو یوں کہیے گا کہ ہم اس لیے جاتے ہیں مزار مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم رہے مزارت اولیاء تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ وہ شہدائے اخد کے مزارات پر پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے ہیں مکتب المدینہ کا ایک رسالہ ہے مزارات اولیاء کی اکایات صفحہ نمبر پانچ سے یہ شروع ہوتا ہے مزارات اولیاء کی حاضری بائی سے برکت ہے اس لیے جاتے ہیں جو سمجھ لو اولیاء کرام رام اللہ وسلام کے مزارات تو یہ بات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 یہ روایت ہے تاریخ بغداد جل صفا ایک سو تینتیس جبکہ کروڑوں شافیوں کے پیشوا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الخیرات الحسان صفح دو سو تیس پر لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت یعنی ضرورت پیش آتی ہے دو رقرت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر, پر جا کر دعا مانگتا ہوں اللہ عز و جل میری حاجت میری ضرورت پوری کر دیتا ہے باللہ تعالی اعلم عزب جل اللہ, تعالی علی وآلہ وسلم. علی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے گیارہویں شریف بھی مرانی ہے اور بارہویں شریفی مرانی ہے اور جتنے بھی بزرگانے دین کے ایام ہے ہم نے نظر و نیاز کرنی ہے اور ہو سکے تو آپ ان کے مزارت پر بھی حاضری دیں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 کہا ہم نے جس وقت یا وہ سے آزم جب کوئی مصیبت میں کوئی پریشانی میں گر جائے تو آنکھوں کو بند کر کر گر صلاح صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں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 اچھا اس میں جیسے ہمارے موضوعات چل رہے ہیں مختلف موضوعات اس کو کہتے ہیں متفرق مسائل تو کچھ موضوع ہمارا یہ تھا اب ہم موضوع پر آ رہے ہیں ایک شخصیت جس کی آمد ہوگی اچھا وہ کون سی شخصیت ہیں اور کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ سادات کرام سے ہوں گے کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے حنفی شافی مالی کے ہم نہیں ہوں گے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 ڈبل بارہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں حضرت امام محدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا اس کا اجمالی یعنی سرسری واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیا سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریف ان کو ہجرت کر جائیں گے مکہ مکے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال طباف کاربا میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی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 میموری کلیئن ہے اس کی میموری کے اندر آپ لوڈ کر دیجیے اور بہت کچھ لوڈ کریں گے تو یہ اوور لوڈ ہو جائے گا تو فریش میموری کے اندر فریش فریش اچھی اچھی چیزیں ڈال دی جائے ان کو مدری چینل کے آگے بٹھایا جائے امیر وسنت کے مدری مذاکروں میں اور امیر وسنت کے رسائل بھی دیے جائیں اور اس طرح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 پیارے باپا جان ان شاء اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے تو ان شاء तो ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ضروری تو ظاہر ہے نہیں ہے جذبات کا اظہار ہے کہ اللہ نے چاہ تو میں یہ کام کروں گا مگر جب سچی نیت دل میں ہو جیسے ہم کہ نیت کر لو تو اب سچی نیت ہے تو ان کہیں بھلے ہاتھ چاہیں تو اٹھائیں تو سچی نیت ہو تو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 صلی اللہ علیہ جی تو پیارے پیارے مدنی منہ اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ نے مدنی گلدستہ ملاحدہ فرمایا اس میں امیر السنت دامد برکاتم لالیہ نے تربیت فرمائی شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی ہوں جن کو ان شا اللہ از وجل ایک تو یہ کہنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک الگ بات ہے تو اس کی بھی ہم تھوڑی پریکٹس کر لیں جیسے امیر السنت دامد برکاتم لالی کا ایک پیارا پیارا میٹھا میٹھا انداز ہے اب کیسے اس کو دہرائی کرنا پڑے گی ان شا اللہ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 تو پھر ہمیں انشاءاللہ شاء اللہ کہنا چاہیے اور یہ کہ جھوٹے وعدے نہیں ہونے چاہیے جھوٹے ارادے نہیں ہونے چاہیے وہ کہتے کسی کو سامنے والے کو آسرا مت دیں تو ابھی سے مدنی منہ صاف ستھری بات کریں اچھی بات کریں کل آئیں گے اگر دل میں ہے ارادہ تو ان شاء اللہ آئندہ سلسلہ دیکھیں گے ان شا اللہ زوجل تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے آپ نیت تو اچھی کر لیں اس وقت ارادہ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے معلوم کرا آئندہ سلسلہ دیکھیں گے اگر نیت سچی ہے پکی ہے کہ دیکھیں گے تو ان شاء اللہ زوجل کہ یہ ابھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے نیت تو اچھی کریں ان شاء اللہ جلد اچھی نیت پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کے دل میں نیت ہے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 اختتام ہو رہا ہے آخر میں ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اب اللہ عز و جل ہمارے سے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے شیخت علی کام سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق اتنا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگی جاری, جاری, جاری رہے گا ان شاء اللہ آخر میں کون سا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے آئیے ملاحدہ کرتے ہیں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 کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا اس نادان نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے چنا چیک ایک مار وہ کسی ایلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں गया گیا گنے کٹے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے یوں ہی اس پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا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 صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد